شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کی پیدا کرنے اسلام شروع ہوگی نا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز توبہ شروع ہو رہی ہے ربط صورت تو توبہ بال انفال سورہ انفال میں مقصود غذات قوانین جہاد کی تعلیم تھی تو جہاد کے قوانین پہلے بیان ہوتے ہیں اس کے بعد اعلان جہاد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب صورت توبہ میں اعلان جہاد ہے پخت المشرقین ہے سو مجموعہ اب صورت میں اعلان جہاد ہے اور جن لوگوں سے جہاد کرنا فرض ہے ان کی تفصیل ہے خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا صض اللہ علیہ دلقافرین دل یہ رقوع نمبر پانچ تک ہے اس کے بعد دوسرا حصہ ہے پہلے حصے میں تین امور مذکور ہیں اعلان برات از مشرقی کہ مشرقین سے برات کا اعلان کر دو ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے اور مشرقین کی اقسام اربا کی تفسیر نمبر دو جہاد سے معانِ ثلاثہ کا جواب کافروں کے ساتھ جہاد کرنی تھی مکے والوں کے ساتھ تو تین معنی تھے اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور مشرقین سے جہاد کرنے کی وجوہ بھی بیان کی جائیں گی تاکہ موانع کا ارتفا ہو جائے اور مقتضیات پائے جائیں دوسرے حصے میں ترغیب الجہاد ہے غزوہ تبوک کا ذکر ہے منافقین پر ججرات ان کے اصناف تصا نو کے قبیصہ کا بیان ہے مومنین مجاہدین کے فظائر اور ان کے لیے بشارت مومنین جو متخلف تھے یعنی غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے ان مومن متخلف جگتابا قینت ان کے لیے بھی بشارت ہے آؤز بلّہ علیمن شیطان الدین الرفیم سبحان کلّلمحکیم رب شرحلی صدری ویسر علما سب سے پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ صورت توبہ مدنیہ ہے اور اس کے ابتدا میں تسمیہ نہیں ہے بسم اللہ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا در بات یہ ہے کہ جب ہی کوئی آیتیں نازل ہوتی تھی نا قرآن پاک تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت کی جز بنا دو وہاں رکھ دو اور جب بسم اللہ نازل ہوتی تو ہم سمجھ لیتے کہ اس کے بعد اب مستقل صورت اترے گی یہ دو چیزیں علامت تھیں حضرت کا فرمانا کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں رکھو یہ دلیل تھی جزیت کی کہ یہ آیتیں فلاں صورت کی جز ہیں اور بسم اللہ کا نازل ہونا یہ دلیل تھی استقلال صورت کی کہ آپ صورت آگے مستقل ہو جی یہ سمجھیے بات یہ ایتیں جب نازل ہوئیں جن کو ہم صورت توبہ نام رکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سراہتا نہیں فرمایا تھا کہ ان آیات کو فلاں صورت کے اندر رکھ دو تو لہٰذا جب حضرت نہیں فرمایا تھا تو یہ صورت مستقل صورت ہوئی یا کسی کا جز ہوئی جزیت کے بارے میں بھی حضرت نے نہیں فرمایا تھا یہ ہی آیات کی ہیں نا سورہ توبہ کی کتنی آیات ہیں ان کو فلاں سورت کے اندر رکھ دو اگر سراہتاً ہم فرما فرماتے حضرت تو ہم سورج کا جز بنا دیتے تو جزیت کے بارے میں بھی حضرت کا حکم نہ ہوا اور جب یہ عید نازل ہوئی سورہ توبہ کی بسم اللہ بھی نازل نہ ہوئی بسم اللہ اگر اترتی تو ہم اس کو مستقل صورت بنا دیتے بسم اللہ لیتے اور حضرت فرماتے کہ یہ جز ہیں قرآن صورت کی تو اس کی جز بنا دیتے تو آپ خلاصہ یہ سمجھیے نہ ان کا جزیت ہونا یقینی یہ خلاصہ یہ ہے ان آیات کا نہ تو کیا جزیت ہونا یقینی کہ کسی دوسری صورت کو جز ہوں اور نہ ان کا مستقل صورت ہونا یقینی کہ بسم اللہ نازل بھی تو اب بسم اللہ ہم نے نہیں لکھی کہ بسم اللہ نازل ہی نہیں تھی باقی اس کو صورت انفعال کا جز نہیں بنایا گیا کہ یہ فاصلہ نہ لاتے فاصلہ ہے یا نہیں اگر فاصلہ نہ لاتے تو کس کا جز بن جاتی سورت ان کا جز بھی نہیں بنایا گیا کہ جزیت کے بارے میں حضرت کا حکم نہیں تھا کہ جز ہے اور بسم اللہ نہیں لائے گی کیونکہ بسم اللہ نہیں اتری تھی تو اب خلاصہ ہے علمی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں عدم استقلال صورت آدم استقلال صورت کہ مستقل صورت نہیں عدم استقلال صورت دلیل ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھی گی اور آدم استقلال جزیت پوری جزیاتی مستقل نہیں تو فاصلہ آیا گیا کیا اگر جزیات مستقل ہوتی تو فاصلہ نہ انفال کی جو بن جاتی باقی رہی یہ بات کہ صورت توبہ بڑی ہے انفال کیا ہے چھوٹی ہے تو ترتیب تو یہ تقاضا کرتی تھی کہ توبہ کیا ہو پہلے ہونا بڑی صورت ہے انفال بعد میں یہ کیوں کیا گیا تو اس کا جواب آسان ہے کہ صورت انفال پہلے نازل ہوئی ہے ابتدا ہجرت کے اندر اوائل ہجرت کے اندر اور توبہ بعد میں نازل ہوئی ہے اس لیے مفسرین کی جو اصطلاح ہے نا کہ صاب طوال کہتے ہیں سات صورتوں کو کیا کہتے ہیں صاب طوال بکرا عالمان نصاب معیدہ انعام آراف شی یہ ہو گئی تو انفال توبہ کو ایک بنا لیتے ہیں ان کے مضامین ہی ملتے ہیں تو کتنی ہو گئی سابق اباب نام رکھتے ہیں متاثرین کی اصطلاح ہے باقی رہی یہ بات بسم اللہ تو اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مستقل صورت کا حکم نہیں لیتی اور فاصلہ کیوں چھوڑا گیا کہ کسی کی جز مستقل نہیں تو فاصلہ ہونا چاہیے باقی رہی یہ بات کہ آپ نے در بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس کا کیا حکم ہے تو آپ پہلے سے اگر پڑھتے آ رہے ہیں صورت انقار سے آپ نے تلاوت شروع کی ہے اور آ گئی سورت توبہ آ گئی تو بسم اللہ نہ پڑھیں لکھی ہوئی نہیں ہے سمجھے اور اگر آپ ادھر سے خوش شروع کرتے ہیں سورت توبہ سے شروع کرتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں جہاں سے شروع کرتے ہیں یا سورت توبہ کے کسی حصے سے شروع کریں پھر بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے پھر حکم ہے پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو بسم اللہ چونکہ نہیں ہے نہ پڑھیں لیکن آج کل بعض جاہل حافظوں نے اس کے ابتدا کے اندر یہ لاہوری جو نسخے ہیں وہاں کے لکھا ہوا بھی ہے جاہل حافظ ایک اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے حضرات فرماتے کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من اللہ عام خاضہ بالقار ایسے ہے پڑھتے ہیں کہ جاہل قاری پڑھتے ہیں اوز بلّہ بن ہا و من قاہر قار ومن غزب القار ایسے آپ نے سنا ہے کہیں سے کہ لاہوری نسخے ہیں نا پران کے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ایسے بھی مالی صاحب ہے نا ایسے کہ بات بات جاہل حافظ پڑھتے ہیں قاری تو نہیں پڑھتے آپ دوبارہ کراچی میں رہتے ہیں تو حضرت خان بھی رحمۃ اللہ ادبا اپنی طرف سے مناتے ہیں یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے صورت توبہ اتنی مشکل ہے کہ خود میں دو تین سال اسی اشکال کے اندر رہ گیا پھر دیکھا بیان القرآن کو تو حضرت خان بھی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اشکال میں رہا میں نے کہا جب ہمارا بڑا اشکال بے رہتا ہم رہا تو حضرت خان بھی نے خود فرمایا کہ میں خود اش کے اندر رہا پوری سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ تعالی نے پھر کرم فرمایا ان بزرگوں کو تو اللہ نے ان کی اتباق ہمیں سمجھ دیا ڈبل دراصل بات Shemad یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھ ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ فرمایا نا پہلے پڑھ آئے ہو نا پھر خدا کے مقام کے کافی نے روک دیا تھا تو وہاں صلاح ہوئی تھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ صلح ہوئی تھی نا تو دس سال کے لیے یہ جنگ بندی ہوگی کہ دس سال جنگ نہیں کریں گے اس صلح کے <تصفح> اندر بعض قبیلے ایسے تھے جو باہر رہتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ سات شامل ہو گئے اور بعض قبیلے شامل ہو گئے مکے والوں کے ساتھ قریشوں کے ساتھ تو باہر کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو خزع وہ حضرت کے ساتھ شامل ہو گئے آگے ہم لکھوائیں گے اور بنو بکر کا ایک قبیلہ تھا وہ شامل ہو گیا کن کے ساتھ مکے کے قریشوں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ تو ایک سال بالکل ٹھیک ٹھاک گزرا صلح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا بھی کیا وہ کون سا سال تھا سن سات ہجری جری چھے کے بعد کیا آیا چھ میں تو سلو ہی نہ سات سات کے بعد ایسے پانچ چھ مہینے گزرے تو اصل سلو نامے کے کپ تقریباً ڈیڑھ سال گزر گیا تو کیا کیا بنو بکر نے شب خون کیا بنو خزا پہ بنو بکر تھے مشرقین کے ساتھ انہوں نے شب خون کیا کس پہ رات کا حملہ کر دیا لڑے ان کے بندے قتل کیے اور انہوں نے امداد کی پوشیدہ پوشیدہ مکے والوں نے بنو خدا کے آدمی حضرت کی خدمت میں آ گئے کہ حضرت انہوں نے تو لق زیاد کر لیا ہے آپ نے فرمایا اچھا لق زیاد ان کی طرف سے ہے تو اللہ کرم فرمائے کہ ہم بدلہ لیں گے آپ نے پھر پوشیدہ پوشیدہ تیاری کر لی جنگ کی اب ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی یا نہیں لگ زیاد تھا ان کی طرف سے چنانچہ آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکے گئے اور الحمدللہ للہ مکے کو پتہ کر لیا سن کس کے اندر جی آٹھ کے اندر رمضان شریف میں اس کے بعد شوال کے اندر آپ نے ہنین وادی کے اندر جنگ کی وہاں بھی اللہ نے آپ کو پتہ نصیب نمائی سن نو ہجری اور رجب کے مہینے میں آپ کا ارادہ ہوا غزوہ تبو کا وہاں تبو چلے گئے تو یہ ترتیب ہے یہ سب کچھ آئے گا جو کہ میں بیان کر رہا ہوں نا ادھر آئے گا تو سن نو رجب کے اندر آپ نے غزوہ تبو کیا اس کے بعد نو ہجری اور ذو الحج اس کے اندر آکائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت باکر و بکر صدیق کو امیر بنایا حجوں کا اور حضرت علی کو بھی بعد میں بھیجا کہ وہاں جا کے برات کا اعلان کرنا عرفات کے اندر بھی کرنا مناہ کے اندر بھی کرنا برات کا اعلان کرنا یہ برات کا مضمون ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشلقین سے بھری ہیں آج کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی مشرق حرم کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا نہ کوئی حج کر سکتا ہے صاف جواب ہے اب چونکہ عشور حرم ہیں ضلع حج کیا تھا اوشرم آگے محرم آئے گا تو بعض لوگوں کو اشور حرم کی اجازت ہے اتنے دن رہیں اس کے بعد مکہ چھوڑ دیں ورنہ قتل کیے جائیں گے اور بعد حضرات کو چار مہینے کی مہلت دی گئی اس کے بعد حرم کے حدود سے نکل جائیں ورنہ قتل کیے جائیں گے اس یہ تو ہوا جس سن نو ہجری کے اندر ذلحج کے اندر پھر دس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اجت الدا کیا اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ اخر جہود ول سارہ من شرقین العرب تل یہود نصارہ مشرقین سب کو کہاں سے نکال دو جزیرہ عرب سے ہی نکال دو خود عرب کے جزیرے سے نکال دو تو اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا چنانچہ کوئی یہود نصارہ مشرقین جزیر عرب میں نہیں آ سکتے تو میرے عزیز اس ترتیب کے بعد آپ سمجھنا کہ یہ آیات کی ترتیب بھی عجیب ہے سمجھنے کے لیے یہ پہلے آئے ہیں نا برات و من اللہ و رسول ہی یہ اعلان برات آپ لکھیں اعلان برات لکھا ہے اب یہ اعلان برات کی آیتیں جو ہیں نا یہ چلی جائیں گی تقریباً ایک رکوع ہے مستقل دلیو دلیو دلیو اعلان برات یہ اعلان برات کی ایتیں جو ہیں نا یہ کب نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت و بکر صدیق کو بھیجا کہاں سن نو ہجری کے اندر بھیجا نا امیر حجاج بنا کے اور ساتھ کے کو بھیجا حضرت حضرت علی کو اس لیے بھیجا کہ عرب کا دستور تھا کہ بادشاہ یا خود اعلان کرے یا اس کا رشتہ دار قریبی اعلان کرے تو اس لیے آپ نے حضرت علی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے تو یہ رقو جو ہے نا یہ اسی وقت نازل ہوا تھا سن صنع ہجری سے کچھ پہلے نازل ہوا اور اعلان برات کیا گیا اور اگر آیات جو ہیں گنے ان کی ترتیب مختلف ہوگی اب اس کے اندر اتنا اشقال ہے کہ اس اشکال میں صاحب جلالین بھی پھنس گئے ہے اشقال یہ ہے کہ ایک جگہ تو آ رہا ہے کہ جب مہینہ حرم کا ختم ہو جائے تو مشرقین کو قتل کرو تو مہینہ حرم کا کس وقت ختم ہوگا کہ ذالحج میں اعلان ہو رہا تھا نا تو کس وقت ختم ہوگا محرم کے اندر ذالحج کی دس تاریخ کو اعلان ہوا تو بیس دن ذلحج کے ہو گئے اور ایک مہینہ محرم ایک مہینہ اور بیس دن عشور حرم ختم ہوں تو مشرے کو قتل کر دو یعنی ایک مہینہ اور بیس دن کے بعد لیکن ایک آگے آیا تھا اس کے اندر ہے کہ چار مہینے کی مولت ہے کتنی اس کے بعد قتل کرو تو بظاہر تعارظ ہے یا نہیں ہے تو اس تاروں سے بچنے کے لیے صاحب جلال نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ شوال کے اندر اعلان ہوا تھا تو وہ کہہ دیں شوال زکعت ذلحج اور محرم جب شوال کے ابتداء میں اعلان ہوا تو یہ چار مہینے بھی پورے ہو گئے محرم تک اور مہینہ حرام کا بھی کیا ہو گئے ختم ہو گیا انہوں نے یوں تک بھی کی حالانکہ ایسے ٹھیک نہیں ہے یہ اعلان کچھ شوال میں نہیں ہوا کس میں ہوا تھا دس ذلحج کو ہوا سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں حدیثوں میں اسی طرح ہے دس کو ہوا تو اب ہم چار طبقے بناتے ہیں مشرقین کے کتنے طبقے بناتے ہیں چار طبقے ذرا غور کرنا ایک طبقہ تو تھا نا کہ عہد کا جنہوں نے عہد توڑ دیا آپ ابھی نہ لکھیں آگے آپ کو سمجھاتا جاؤں گا لکھواتے جاؤں گا ایک جماعت اور ایک طبقہ کس کا تھا جنہوں نے آہد توڑا تھا وہ کون تھے مکے والے کون تھے اور ان کے حلیف بنو بکر وغیرہ انہوں نے لڑائی کی تھی نا تو نا کے زین احد کا حکم تو یہی تھا کہ ان کو ابھی قتل کر دو کیا کر دو لیکن ابھی چونکہ مہینہ حرام کا ہے اس لیے مہینہ حرام کا گزرنے دو کون سا کا اور محرم جب محرم ختم ہو تو یہ مکے والے جو ناقزین عہد ہیں ان کو قتل کر سکتے ہو لڑ بھی سکتے ہو. یہ ان کا حکم تھا دوسرا گراؤ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے نق زاحت تو نہیں کیا تھا نق زحد نہیں کیا تھا لیکن ان کے ساتھ معاہدے تھے کیا تھے معاہدے تھے بعض لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا تعین مدت کا کہ اتنے مدت تک تمہارا کیا ہوگا معاہدہ ہوگا ان میں ایک جماعت تھی وہ بنو کنانہ وغیرہ میں لکھواؤں گا سمجھے تو اس جماعت کے متعلق کہا گیا چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ کس کا تعین مدت کا اور اس مدت میں نو مہینے بعد رہ گئے تھے لہذا ان کو کتنی مہلت دی جائے گی نو مہینوں مدت تک یہ کتنی گراؤ آگے جی دو تیسرا گراؤ وہ تھا کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن معین معاہدہ نہیں تھا کیا غیر معین معاہدہ تھا بھائی ہم تم نہیں لڑیں گے تو جن کے ساتھ غیر معین معاہدہ تھا ان کو کتنی مہلت دے گی چار مہینے کتنی ناقزین احادد کو کتنے تک بہلا دی گئی محرم کے ختم تک اور جن کی مدت معین تھی ان کی کتنی نو مہینے تک جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن معین مدت نہیں تھی وہ کتنی چار مہینے اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا وہ بھی کتنی وہی چار بہین وہ بھی چار بہین یہ دو جماعتیں چار مہینے ایک جماعت نو مہینے ایک جماعت محرم کے اختتام کا تب آپ کو سمجھ جائے گا تو برات و من اللہ اعلان برات لکھا جی اچھا جی اور یہ ایتے جو سارا رکوع ہے یہ کس وقت نازل ہوئی تھی یہ بھی ذہن میں رکھنا بالکل اخیر میں ساری صورت توبہ جو آ رہی ہے نا سب کے اخیر میں جب آپ نے حضرت و بکر صدیق اور حضرت علی کو بھیجا تھا کہاں آج کے لیے اس وقت برات من اللہ اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے طرف ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مشرقین سے معاہدہ کیا تھا مشرقین سے اے آحت تم مشرقین کے نیچے لکھو بلا تعین مدت شہید کے ساتھ معاہدہ تھا بلا تعین مدت یہ جماعت شیوم کا حکم ہے یہ تیسری جماعت اس کو میں نے تیسری جماعت بنائی تھی جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن بلا تعین مدت ادھر فکل لہو معذوف ہے فکل آپ ان کو فرما دیجئے کہ سیر کرو زمین کے اندر کتنی مہینے چار مہینے اور جان لو کہ بے شک تم نہیں ہرانے والے اللہ کو اور بے شک اللہ تعالی رسوا کرنے والا ہے کس کو کو. تو یہ چار مہینے میرے عزیز کن کو محلہ دی گئی جن کے ساتھ معاہدہ تھا جن کے ساتھ کیا تھا معاہدہ تھا معین تھا یا بلا تعین مدعا یہ تیسری جماعت ہے اب چوتھی جماعت وہ کہ جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا ان کا بھی یہ حکم ہے یہ بھی لکھ لو چوتھی جماعت غیر معاہدین ان دونوں کا حکم چار مہینے والا ہے تیسری جماعت تھی معاہدین بلا تعین مدت اور چوتھی جماعت کیا تھی غیر معاہدین جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا آ, ان کا بھی حکم یہ چار مہینے والا ہے وہ اس لیے کہ ان کا حکم بطریق اولا سمجھ آ گیا لیے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں یا نہیں بھائی وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں نا تو جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا وہ تو بطریقے آلہ ٹوک جائے گا <laughs> جب معاہدے والوں کے ساتھ ہم توڑ رہے ہیں کہ چار مہینے کے بعد ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں تو جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا وہ بطری کے اولا سمجھا جیسا تو یہ چار مہینے کا حکم کن جماعتوں کے لیے ہے معاہدین بلا تعین مدت یہ تیسری جماعت ہے اور چوتھی جماعت کہہ ہے جی غیر معاہدین جن کے ساتھ نہیں تھا بازار من اللہ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے اترا لوگوں کے دن حج اکبر کے یہ وقت اعلان لکھو وقت اعلان دس سن نو ہجری یہ بھی ساتھ رکھ لو وقت اعلان دس ذلحج صنع گجری اب آ میری طرف دیکھیں دس ذلحج کے بعد چار مہینے ان کو محلت ملی ٹھیک ہے نا چلیے کے دس تاریخوں کا خیال کرنا ذلحج محرم سفر ربیع اول چار مہینے ہو گئے نا لے کر دس آگے کرو ربیو ثانی سے کتنی لے لو تو لکھ لو دس ربیو ثانی تک محلہ ہے دس ربی و ثانی سن دس ہجری تک محلات دس ربیو ثانی اور کتنی دس ربیو ثانی اور دس ہجری وہ تو نو ہجری تھی نا یہ دس ہجری یہ اتنے مشکل مقام ہے کہ جو میرے دوست پڑھا رہے ہیں نا پاکستان میں ان کو بھی میں نے آگاہ کر دیا ہے ٹیلی فون پر رابطہ رہتا ہے. میں نے کہا اس کا خیال کرنا آ یہ مشکل مقام ہے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھانا <تصفح> اچھا جی یہ دین حج اکبر کے اعلان ہے اعلان کون سا کہ بے شک اللہ بری ہے بشرقین سے بھی اس کا رسول فائن تو ترغیب توبہ پس اگر توبہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے ان طب اللہ یہ تر ہے اور اگر پھرے رہ تم ایمان سے تو جان لو بے شک تم نہیں ہرانے والے اللہ کو اور خوشخبری دے دو کافروں کو ذاب دردناک کی اے بشر کون سا اشتارہ ہے تحق پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہو اے اللہ زین تم مرالمشرقین یہ جماعت دوسری کا حکم یہ دی جماعت دوسری کا حکم لکھو آپ ڈبلو لکھا ہے جماعت دوسری کا حکم یہ بنو کنانہ میں سے بنو زمرہ اور بنو مدلج یہ دوسری جماعت تھی بنو کنانہ تو بڑا قبیلہ تھا نا تو اس کی شاخیں تھیں بنو زمرہ زواد کے ساتھ اور بنو مدل جن کے معاہدہ میں نو ماہ باقی رہ گئے تھے یہ تھے معاہدین بتعین مدت دوسری جماعت کا حکم یعنی بنو کنانا میں سے بنو زمرہ اور بنو مدل یہ نو ماہ باقی رہے گئے تھے ان کے معاہدہ میں اس دوسری جماعت کا ہم نے نام کا لکھا ہے مدت ان کی آخری بھی لکھ لو دس رمضان ان کی آخری مدت دس رمضان سن دس ہجری سے آگے دس شمار کرونا تو اس پہ چلا جاتا ہے دس رمضان پہ دس رمضان سن دس ہجری اچھا جی اب آ جاؤ الاََََََََ دين آہت مگر جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا مشرقين سے سم لم لمين كسوكم پھر نئى کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اور نئی مدد کی انہوں نے تمہارے مقابلے جو ظاہر نئی مدد کی تمہارے مقابلے کسی ایک کی تو پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو عام مدت مدت ہم کے نیچے لکھو نو ماہ یہ نو ماہ لکھو مدت اہم بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں بچنے والوں سے جو وعدہ خلافی سے بچتے ہیں فائد صالح سالہ خال یہ جماعت اول کا حکم ہے یعنی ناقی زین آد. یہ مشرقین مکہ جماعت اول کا حکوم یہ جماعت اول کون سی ہے نا احاد تو ان کو قتل تو فوراً کرنا چاہیے تھا لیکن مہینہ حرام کا ضولحج اور محرم تو ان کو کتنے تک محلت دینی چاہیے اختتام محرم تک کیا میں سفر کے اندر لڑ سکتے ہو پر جب گزر جائیں مہینے حرام کے تو پس قتل کرو مشرقین کو جہاں پاؤ تم یہ سمجھ آ گیا اور پکڑو گھیراؤ کرو ان کا بیٹھو واسطے ان کے ہر گھات کے اندر یہ کتنی تاکید کی گئی ہے مشرقین کے خلاف جانچ کی اب یہ چار جماعتیں تھیں اور یہ حکم آ گیا آپ کے سامنے یا نہیں اب مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا ٹھیک ہے جی ورنہ کافی آدمی پریشانی کے در ہوتا ہے فائن تاب و توبہ پس اگر توبہ کریں قيم کریں نماز کو دین زكوات کو چھوڑ دو ان كرا ان الفر رہى بين احدن حکم مستامن حکم مستامن جو کافر تمہارے ملک میں آئے اور امن چاہے کیا چاہے کہ میں ادھر کچھ دن رہتا ہوں مجھے امن ملے تو اس کو امن دے دو ہو سکتا ہے تمہاری تبلیغ سے متاثر ہو جائے اس کو دین اسلام کی حقانیت بھی سمجھاتے رہو حکم مستام اور اگر کوئی ایک مشرقین میں سے پناہ مانگے تو صرف پناہ دو یہاں تک کہ سنے اللہ کے کلام کو سم ابل حما منع پھر پہنچا دوست باپنی امن کی جگہ کے اندر ظال کا یہ اس سبب سے کہ وہ قوم ہیں نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے دین کے سمجھ آ جائے لیکن یہ مستعمین جو ہے نا اب عرب کے اندر نہیں رہ سکتا کیونکہ حضرت نے کہا فرمایا بعد میں آخر دلیہ ون نسارہ من مشرقین امن جزیرہ تلح وہ تھا پہلے اب دوسرے علاقے میں وہاں نہیں ہو سکتا تو ادھر لکھ لو کہ یہاں تک برات نامہ کا مضمون ہے اب یہ برات نامہ ختم ہوا یہاں تک برات نامہ کا مضمون ہے تو یہ سارا رکوع کس وقت نازل ہوا جب حضرت نے ابو بکر صدیق حضرت علی کو بھیجا برات نامہ دے کے اس سے کچھ پہلے نازل ہوا اچھا لیکن اگلی ایتیں جو آ رہی ہیں نا کیف یقونشرقین یہ اس رکوع کے بعد نہیں نازل ہوں یہ بہت پہلے نازل ہوں یہ, یہ اگلی ایتیں جو آ رہی ہیں نا یہ فتح مکہ سے بھی پہلے نازل ہوئی جو ابھی ہم پڑھیں گے آ ترتیب اسی طرح ہے شہید